ساری کثرت پاتے یہ ہی ہیں یعنی سورت القوثر کی تفصیل کے سلسلے میں ہم حاضر ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اور آپ کی جو بارگاہ ہے اس حوالے سے ادب اور احترام کس قدر اہمیت کا حامل ہے اور ہر زمانے کے علماء نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا اور آپ کی ذات سے متعلق جتنی چیزیں ہیں اس کا اعلیٰ درجے کا احترام کرتے رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا ادب و احترام کرنے والے یقینا یہ صحابۂ کرام اہم ردوان تھے جیسا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا ادب و احترام کیا ہے ایسا نہ اب تک کوئی ادب و احترام کر سکا اور نہ ہی قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا ادب و احترام کر سکے گا انہوں نے جس طرح جان کی مال کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی دی یوں ہی انہوں نے جس انداز میں بارگاہ رسالت کے اندر ادب اور احترام کا مظاہرہ کیا ہے وہ بڑے بڑوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی رہا وہ افراد کے جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے جب صحابہ کرام ارحم ردوان کا ادب اور احترام دیکھا تو وہ ششنر رہ گئے مثلا عرو بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے بعد میں ایمان لے کر آئے تھے اور یہ جب کفار کے ایلچی بن کر قاصد بن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے صحابہ کرام رام علیہ مردوان کو دیکھا کہ کس طرح حضور علیہ وسلاط اسلام کا ادب و احترام کر رہے ہیں تو یہ وہاں سے دیکھ کر جب واپسی کفار مکہ کے پاس گئے قریش کے پاس گئے تو ان کو دیگر باتیں بیان کرنے کے بعد یہ انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کی قسم میں نے کسی کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جس انداز میں صحابہ کرام علی مردوان احترام کرتے ہیں ادب و احترام کرتے ہوئے نہیں دیکھا پھر کہا میں کیسر روم کے دربار میں گیا ہوں روم کے کیسر کے دربار کے اندر گیا ہوں بادشاہ کے دربار کے اندر گیا ہوں اسی طرح میں کسرا کے دربار کے اندر گیا ہوں دیگر بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں لیکن میں نے کسی کے بھی اصحاب کو کسی کے بھی درباریوں کو ایسا ادب و احترام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب ان کا ادب و احترام کرتے ہیں کہ وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی کے لیے یہ لوگ ایسے دوڑتے ہیں کہ ایک دوسرے سے گویا کہ کتاب کر بیٹھیں گے جب تبھی ہی دوڑتے ہوئے اس کی طرف جاتے ہیں وہ اگر لعاب دہان نکالتے ہیں تھوک مبارک پھینکا تو وہ زمین پر نہیں آنے دیتے اپنے ہاتھوں کے اندر لے لیتے ہیں اور اس کو من لیتے ہیں اور وضو کے بارے میں بیان کیا کہ جس کو وہ پانی مل جاتا ہے وہ تو اس سے برکتیں حاصل کرتا ہے اور جس کو وہ پانی نہیں ملتا وہ اس کی تری سے برکتیں حاصل کرتا ہے اور بہت ساری باتیں کی صحابہ کرام ع مردوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کو تیز نظروں کے ساتھ نہیں دیکھتے بالکل نظریں گاڑ کر نہیں دیکھا کرتے صحابہ کرام علی مردوان کا عام طور پر یہ معمول تھا کہ کن اخیوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتے تھے انہوں نے یہ بات بیان کی اسی طرح دیگر مقامات پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو صحابہ کرام علی مردوان کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے ساتھ تعظیم و تکریم کا معاملہ بے مثال تھا مثلا احادیث سے طیبہ کی کتب کے اندر یہ بات بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ صحابۂ کے علیہم ارحم الدوان جب حضور علیہ السلاط اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو اس طرح بیٹھا کرتے تھے کہ انحم الم اطوور گویا کے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ذرا سی حرکت کی اور یہ پرندے اڑ جائیں گے بالکل ساکت ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی گفتگو کو سنا کرتے تھے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور دروازہ کھٹکھٹانا ہوتا تو یہ دھپ کر کے نہیں کھٹکھٹاتے تھے بلکہ حدیثوں کے اندر موجود ہے صحابہ کرام علی مدوان کہتے ہیں کہ ہم ناخونوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازے کو کھٹکھٹایا کرتے تھے یعنی زور سے آواز حضور علیہ السلاط اسلام کے گھر کے اندر نہیں جانی چاہیے دروازہ زور سے کھٹکھٹانا نہیں چاہیے اس لیے ناخونوں کے ذریعے ہم دروازوں کو کھٹکھٹایا کرتے تھے یہ صحابائی کرام علیہمردوان کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی بارگاہ میں ادب اور احترام تھا یہ سلسلہ جس طرح صحابہ کرام مردوان میں رہا یوں ہی صحابہ کرام علی مردوان کے جو طلبہ تھے شاگ تھے یعنی تابعین عین ان کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا ادب و احترام رہا کہ ہمیشہ حضور السلاق اسلام سے متعلق چیزوں کا بڑا ہی ادب اور احترام کیا کرتے تھے ان کی تعظیم کیا کرتے تھے خصوصۂ کرام کی ان کو تعلیم و تربیت دیا کرتے تھے مستن بخاری شریف کے اندر سعید سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا بات مبارک تھا تو انہوں نے اس کو چاندی کی نلی کے اندر رکھا ہوا تھا کہ جو بھی آتا بیمار ہوتا تو پانی کے اندر اس بال مبارک کو ہلا دیتی اور وہ پانی بیمار کو پلایا جاتا تھا تو یہ تعظیم اور تقریم ایک تو حضور اسلام کے مو مبارک کے ساتھ تبرک حاصل کرنا دوسرا یہ تعلیم دینا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق چیز کو کس ادب و احترام کے ساتھ رکھنا چاہیے آگے بڑھنے سے قبل ایک مختصر سی بات میں یہاں یہ پر عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگ اس بات کو جسے عام طور پر ان کی عادت ہوتی ہے کہ ہر چیز کے اندر ہر نیا کام کے جو اگرچہ شریعت متحرہ کے عین مطابق ہو اس کو بھی وہ بدعت کبیحہ کے تحت لے کر آتے ہیں بدعت سیاح کے تحت لے کر آتے ہیں حالانکہ ان کی یہ بنیاد بالکل غلط ہے جس پر کئی مرتبہ تفصیل سے کلام ہو چکا ہے اسی میں سے یہ ادب کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں وہ لے کر آتے ہیں کہتے ہیں کہ ایسا ادب جیسا آپ کرتے ہیں صحابہ کرام علی مرضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں کیا لہذا آپ کا اس انداز میں ادب کرنا یہ درست نہیں ہے مثلا روزہ اقدس کو پیچھے نہ کرنا الٹے قدموں چلنا اگر یہ چلا جائے تو اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ نہیں جی صحابۂ کرام علی مرضمان نے اس طریقے سے تو چل کر نہیں دکھایا ہے کہ حضر الساط اسلام کا ادب اور احترام اس انداز میں کر رہے ہوں تو آپ کا یہ کرنا بالکل غلط قرار پائے گا یہ بات بالکل غلط ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ بات اس پر موقوف ہو کہ حضور علیہ کے ادب کی صرف اور صرف وہی صورت اختیار کی جائے گی کہ جو صحابہ کرام علی مردوان سے منقول ہے ورنہ دوسری کوئی صورت اختیار نہیں کی جا سکتی یہ بالکل شریعت متحرہ کے خلاف ہے پرانے پاک میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعظیم کرو خوب ان کی توقیر کرو علماء نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا اس آیت کے تحت کہ جو بھی تعظیم اور تقریم کا ایسا کام کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا جائے اور وہ شریعت مطالعہ سے نہ ٹکراتا ہو وہ بالکل جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں بڑے بڑے آئمہ کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کو لکھنے کا معمول یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے زمانے میں تھا صحابہ اکرام علی مردوان حضور السلاۃ وسلم کی حدیث لکھا کرتے تھے لیکن کسی بھی مقام پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ یہ صحابہ کرام ارحم اردوان اس کے لیے باقاعدہ غسل کرتے ہوں وضو کرتے ہوں نماز کی دو رکعتیں ادا کرتے ہوں پھر اس کے بعد یہ احادیث طیبہ کو لکھتے ہوں اسی طرح ان صحابہ کرام ارحم اردوان کا یہ معمول تھا کہ حضور علیہ اصلاط اسلام کی باتوں کو آگے بیان کرتے تھے کہ ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ حضور علیہ السلاط اسلام کی باتوں کو آگے پہنچایا جائے لیکن کسی مقام پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اتنا زیادہ اہتمام کرنا کہ جب کوئی حدیث نبوی پوچھنے کے لیے آئے معلوم کرنے کے لیے آئے یا یہ بیان کرنے کے لیے جائیں تو اس کے لیے باقاعدہ غسل کریں خوشبو لگائیں مسجد نبوی علی صاحبی حسلات والسلام کے اندر بیٹھ کر تخت لگایا جائے اور اس پر بیٹھ کر یہ دیگر کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرنے کا اس انداز میں اہتمام کریں یہ صحابہ کرام علی مردوان کی سیرت کے اندر اس طرح کے واقعات ہمیں نہیں ملتے یقیناً صحابہ کرام علیہ مرودوان سے بڑھ کر کوئی بھی نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنے والا نہیں لیکن جب ہم اجلہ عئیمہ کو دیکھتے ہیں جن کی جلالت علمی پر اتفاق ہے اور ان کی اس باتوں کو ان کی فضیلت کے اندر بیان کیا جاتا ہے تو ہمیں وہ عمل نظر آتے ہیں کہ جو انہوں نے تعظیم و تقریم کے وہ کیے جو صحابہ کرام علی مرودوان سے ہمیں منقونی ملتے کہ صحابہ کرام علی مردوان نے ایسا کیا ہو مستن امام مالک رحمت اللہ تلاڑے وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا مقام و مرتبہ ہر ایک کے سامنے واضح ہے کروڑوں مالکیوں کے آپ پیشوا ہیں آپ کی سیرت میں جہاں اور بہت سارے پہلو ہیں علمی اعتبار سے عملی اعتبار سے مدینہ منورہ کی جو تعظیم و تقریم آپ سے ملتی ہے کہ آپ نے کبھی بھی مدینہ منورہ میں سواری پر سواری نہیں کی کہ آپ گھوڑے پر خچر پر سوار ہوئے ہوں حالانکہ امام شاف رحمت اللہ تلاڈے فرماتے ہیں کہ میں نے بہترین گھوڑے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ کے گھر کے دروازے پر بندھے ہوئے دیکھیں لیکن آپ کا کام یہ تھا کہ آپ یہ گھوڑے جو ہے وہ صدقہ کر دیا کرتے تھے لوگوں کو دے دیا کرتے تھے خود سواری پر سواری ہوتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری سواری کا یہ پاؤں اس مقام پر رہ جائے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قدم مبارک رہا ہو آپ پوری سیرت کو پڑھ لیجئے صحابہ کرام علی مدوان کی آپ کو بک صحابہ کرام علی مدوان ملیں گے کہ جو مدینہ منورہ میں سواری پر سواری کیا کرتے تھے کسی نے کسی سواری پر بیٹھا کرتے تھے ان سے یہ منقول نہیں کسی نے بھی امام مالک رحمت اللہ علیہ کی اس قول کی تنقید نہیں کی آپ کے اوپر کوئی انکار نہیں کیا کہ آپ نے یہ کون سا کام کیا جو صحابہ کرام علی مردوان نے نہیں کیا امام مالک رحمت اللہ علیہ جب حدیث کو بیان کرتے تو آپ کی سیرت کے اندر یہ موجود ہے کوئی دور دور سے آتے لوگ پوچھنے کے لیے تو مختلف چیزیں پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے اب کوئی فکری مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے اس کو کہ مسئلہ ترپیش ہے وہ پوچھنے کے لیے آیا گھر پہنچا باہر خادم پوچھتا تھا کہ آپ نے کیا پوچھنا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ شرعی مسئلہ پیش آیا ہے وہ امام مالک سے پوچھنا ہے خادم اندر جاتا اور بتاتا ہے امام مالک کو کہ فولہ آئے ہیں اور یہ مسئلہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں امام مالک رحمتہ اللہ تعالیٰ فوراً باہر آتے اور اس کو اس کے مسئلے کا جواب ارشاد فرماتے اگر کوئی آتا اور آ کے یہ کہتا کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ سے حدیث نبوی سننی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث سننی ہے تو اب امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ اس طرح باہر تشریف نہ لاتے بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ پہلے غسل فرماتے اہتمام کے ساتھ خوشبو لگاتے پھر باہر تشریف لا کر ادب کے مقام پہ بیٹھ کر اس کو حدیث نبوی اللہ صاحب صلاح وسلام سنائے کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائے کرتے تھے یوں ہی جب آپ مسجد نبوی کے اندر حاضر ہوتے تو وہاں پر بھی اسی اہتمام کے ساتھ کہ تخت آپ کے لیے لگایا جاتا غسل کر کے خوشبو لگا کے خوشبو کا اہتمام کر کے آپ رحمت اللہ بیٹھ کر حدیثوں کو بیان کیا کرتے تھے یہ ادب ہے احترام ہے اور قرآن کی اس آیت کے تحت داخل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعظیم اور تقریم کرو اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ صحابہ کرام رام علی مردوان سے یہ بات منقول نہیں لہذا امام مالک کا ایسا کرنا غلط ہو کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا ہے وہ شریعت مطالعہ کے عین مطابق شریعت مطالعہ سے ٹکراتا نہیں ہے یوں ہی ایک عظیم الشان ہستی جن کی جلالت علمی کے اوپر اور حدیث کے حوالے سے ان کی مہارت اور حدیث میں جو ان کا مقام و مرتبہ تھا وہ پوری امت کے سامنے واضح ہے یعنی امام محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم بخاری رحمت اللہ تعالی ان کے بارے میں ہر ایک جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ انہوں نے بخاری شریف کو لکھا اور یہ بخاری شریف وہ کتاب ہے کہ جو قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب مانی جاتی ہے اس میں بڑی اعلیٰ درجے کی حدیث رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر کی ہیں امام بخاری رحمتہ اللہ تعالی کی جو سندیں ہیں وہ اپنے مقام پر بڑا مقام رکھتی ہیں لیکن بہت سارے علماء ہیں کہ جنہوں نے امام بخاری رحمتہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ صحیح حدیثوں کا التزام کیا اپنی کتابوں کے اندر صحیح احادیث نقل کی اور بعضوں نے تو بخاری اور مسلم سے بالخصوص ایسی احادیث سے کے جس پر کسی کو کوئی کلام نہیں ان کا مجموعہ جمع کیا ہے لیکن جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخاری شریف کو عطا کیا اس کو جو مقبولیت اللہ تبارک واترا نے عطا کی یہ کسی اور کتاب کو نہیں مل پائی اس کی وجہ کیا ہے علماء نے اس کی دو وجہ بیان فرمائی ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے کہ بخاری اور مسلم امام مسلم رحمۃ اللہ تلاڑے کی جو کتاب ہے صحیح مسلم اور امام بخاری رحمت اللہ تلاڑے کی جو ب... آ... کتاب ہے صحیح بخاری شریف ان دونوں میں کس کو زیادہ فضیلت حاصل ہے جمہور علماء کے نزدیک امام بخاری رحمتہ اللہ تلاڑے کی جو صحیح بخاری ہے وہ امام مسلم کی صحیح مسلم سے بڑھ کر ہے اس کا مقاب و مرتبہ زیادہ ہے اس پر کافی بحث کے بعد ایک بات علماء نے یہ ارشاد فرمائی کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کہ یہ کتاب جو ہے ایسی برکت والی ہے کہ اس کو جب کسی مصیبت کے اندر پڑھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے بخاری شریف جس گھر کے اندر ہو اللہ کی رحمت سے وہ گھر جلتا نہیں ہے جس سامان کے اندر موجود ہو وہ سامان چوری نہیں ہوا کرتا دشمنوں نے محاصرے کیے علماء نے بخاری شریف کی تلاوت شروع کی اللہ تبارک و تعالی نے دشمنوں کا محاصرہ ختم کر دیا ان کو اس شہر سے دور کر دیا اس اس طرح کی کثیر واقعات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر لکھی گئی کتابوں کے اندر موجود ہیں یہ کیوں اللہ تبارک و تعالی نے اسی برکت عطا فرمائی اس کی وجہ علما یہ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کتاب کو لکھنا جو شروع کیا اس میں ایک مقام امام بخاری کے لکھنے کا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے روزۂ اقدس کے پاس تھا کہ آپ ریاض الجنا کے اندر بیٹھ کر بخاری شریف کو لکھا کرتے تھے یعنی بہت بڑا حصہ آپ نے وہاں پر لکھا تو اس کی برکت سے اللہ تبارکر نے بخاری شریف کے اندر یہ برکت عطا فرمائی کہ یہ پریشانیاں دور کرنے مصیبتیں دور کرنے کے بھی کام آتی ہے ویسے تو اصل تو اس کا مقصد احادیث طیبہ اور ان سے احکام کا حصول ہے لیکن اللہ تبارک واتر نے اس کے اندر یہ برکت دیا تھا دوسری وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ جب بخاری شریف کو لکھا کرتے تھے تو آپ کا یہ انداز تھا کہ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے آپ غسل کرتے دو رقط نفل ادا کرتے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں استخارہ کرتے اور پھر اس حدیث پاک کو لکھا کرتے تھے حافظ ابن صلی اللہ رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق بخاری شریف میں بہتر سو چتر حدیثیں ہیں آپ اندازہ کہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرنا پھر نفل پڑھنا پھر استخارہ کرنا یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کیسی عقیدت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کہ اس طرح آپ نے لکھا اور اللہ تبارک واتا نے یہ برکت امام بخاری رحمتہ کی کتاب کو عطا فرمائی اس سے معلوم ہوا امام بخاری کا یہ عمل آپ امام بخاری سے پہلے تمام کی تمام سیرت کو پڑھتے چلے جیسے صحابہ کرام علی مردوان کی تابعین کی تبا تابئین کی آپ کہیں بھی یہ اس طرح کا ادب و احترام نہیں ملے گا جیسا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تو اب کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ کرنا غلط تھا کہ امام بخاری نے ایک بدعت کا ارتکاب کیا امام بخاری نے بالکل صحیح کیا کہ حضور علیہ و کی خوب تعظیم کرو خوب تقریم کرو اس کے اوپر آپ نے عمل کیا تو بات ہماری اسی پر چلی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام ہے وہ صورت القوثر کے الفاظ سے بھی ہمارے سامنے واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نہ کا یہ الفاظ استعمال کیے کہ پہلے تاکید بیان فرمائی کہ میں نے عطا کیا آپئینہ ہم نے عطا کیا یہ الفاظ استعمال فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوسر دینے سے پہلے اپنی شان و عظمت بیان کی کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے جس کا ایک نقطہ علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے بارے میں گفتگو کرنی ہو تو انتہائی ادب احترام کے ساتھ اور اعلیٰ درجے کے سیرے استعمال کر کے حضور علیہ السلاۃ وسلام کی بارگاہ میں خطاب کرنا چاہیے آپ علیہ السلاط السلام کے بارے میں گفتگو کرنا چاہیے تب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب و احترام نصیب فرمائے ان اللہ تبارک و اگر اگلے سلسلے سے لفظ کوسل کی جو تحقیق ہے اس کی جو تفسیر ہے اس کو بیان کرنا شروع کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم